کے سر, سر میزان و قد بن عمر و ابن عمر کی طرف توکیل کرے نبی و القیم رب خبر میں فجاءهم تمرا جنیم یعنی پلاغ نری کی جو آنے والی تھی وصافت کہا بعض نیا کجوری جائیے دی مراد اللہ قال ربنا تمن خبرھا قدہ کجوری دا خبر دا سی صفائی جلدی بھی کہنے سے قال ان الفولۃن الا لا قروصان صائم منرا قال ندی یعنی وصائن باں گڑوڑنا و اخلو دوسا ندی نجیب نا اور قاف کا جو نے صلا کے پدرے اوپر مکی رات کی سر سر لالابی درائےا سبائشہ مرداری کی مار تو وکیل دوپہار ہر ہر نالکان نے ونا مل کر مل کر جا کر جو گرمی چترے ونی تے سینہ مقام کے واسنا جسرے دی پر سے اپس راجہ بن دایو مجھے بائن دے باپ سر جائے تن دار آیو ونی نو یوجاری سمنگا شات راد گرو سمنگا موتن تو مہربانی مرے کیدل ما تے نہ کٹ دلہ تے کٹ جماعت نے تیرے شی ما حق ہا فضبحت حدیثی نالا لکھاوکا شبانی رس از اگر کے ممائی بخاری دا معلوم شد جی زبحہ دا عام کا عامی بجائز دا در جاہلے نامیانوی جیلی خد زبح سید دا خد زبحہ دا خد عامی مسجد دا زبحہ دا خد عداد سید دا اصلاح پا گٹھ بان عدام سید دا دارنگی اصلاح دا شے لکل امان برداری گی فقالا شداغی اصلاح زبحہ قولتا عام جائز دید اولデート نا تعالو ابان ابن کاک نا قاسم مالک فقال وہ کافر نہیں ہو کل <سؤال> کل <سؤال> والا <سؤال> ہوتا امی کے حساب سے بالکل والا ہوتا لا تا کل نظام مخرج مثلا شیخ مولا رہا ہے غذا فانیش ہو جاتا ہے شیخ مخرج ہاتھ باندھ پر پردین علیہ السلام یا تو کوئی کم نہیں میرا سلام سلام تھا جس وقت کی داغ رہے سریوان نہ ہو تو تو بہت کو نے تمار رضی کہ یہ چلے ہوئے کے قامرہو بے کلام اور نبی زندہ زرف حائزہ قلنا قال عبد الله قال عبد الله لكم عبد الله لا تھے قال عبد الله در جوجبني ما کا منظرہ کئی ذا حدیث ونی انها امۃ ذا بحو الذوا انها امۃ وانها ذبحہ اذا وین ذوا اذا معلوم مدارج درین دے دل جواد ذبحہ ذامی او ذی سنانا ان الظالمه خازله الذين تعاملوا معها اني سنباد نعمتي ما تذكره ان هذا كما سنباد دين دار كندها اما عندها صاحبها اما او فان ذا بحذا ذفوا كلا تابوا عنا ان لله عالم عالم ما كانت خيره ولا ما يجيها كان وكان كان لا و كانوا يساعد كانوا قالوا سڑ وکیل وکالت دا, دا, دا شاہد مقام دے فارت دلی تبادلہ علاقہ رمانی محافظ بلا سرتیا کمار بارہ دسلام علی سن ہمر والا یا نبونا یا نیت مخاص وکیل <سؤال> کو تدابط مہاورت میں ہی کتاب جمع تلی خمرات قادقا سان اور کتاب جزید داغ اکھو وطلبا سننہا بطلب رضید آگا اکھو چیزر سننہا داغ اکھو چیہم عمر احمد احمد اکھو اکھسرا وطلب رضید اکھو اکھو فنمجدو نوو اللہ سنن فوقا آمین وطلب رضید اکھو مگر داس عمر وانا چاہر حضر عمر حضر اکھو اکھو فقارا تو حمد دقا اکھو خنو ورکے چکم عمر کی زیادتے فقارا دعا اب کو دنیا کرنا سنگا سنا کیڑے وکیل تو کردوں کی حاجرام پا دین کی شختی ہمری مکان وکیل بھی نافظ اور شفی کا کمتا یا شفیع یہ قابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات و اوازیں اغاوا با درگی داوالن کبیرا چراغی نبی خبر ہوئی کہ یہیں سالو ان مقام کم گنائم کا گا سارا جو گگڑی مزیدی فقال نصیبی رقم زمہ پڑھ اسو و تاسہ اور دینوں ہم تپوست رسیبی لکم زمہ تہے صلاح الشیگی لا مسلم بانی اوازیں یہ چرٹھ چلے حملہ کا اعلان دےوا ناوی کوثر کھڑا اے باد داгина ساے کوثر سان تایب تا تایب کو چرے وقت آوازیں راش اللہ خدا اگے نبا تے تفصیل کو تفصیل نبا اگے دے رہا بازار و اہل دی ممانوں کو طالبوں او سبا یونکن ما کما سنانے چنی ہوئی دی اقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد الحدیث نہیں ہے ولا خبر ما تعامل کرسچیاوی نہ مجاہدین کو امر ضایکو اور مناسب نہیں تختارو کہ احد طائفات ہیں تاسما کہ وہ وہ پائسورا یو تو احد ہیں کہ نمضی جو ہیں احنا الطائفات ہیں سب یا سبعہ مقرر کتاب در کولے شیمن مار چوہ خان جی بھی زید اگڑی بعد دی وکل قوم تو اتانے توم بہ حمایت دیتا ان تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا 10000 نہیں کرے وکل قاندارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہم نے پھر سامر شاہو چائے انتظار کرے صرف اسا لسرین اینا قفرن الطائب او سن چھ واپس طائب طلب اینا فرمایا تبین لن چلوادہ دیتا وقت حوالے تا صلی اللہ علیہ وسلم طول مانو ورتے غیر راضی نے یو حصہ دو یا سماع یا دیو بری پریان ما قالوا اننا رب قالوا اننا رب قالوا من بيد القدر بيد سكان چه همت قاضو ظفر سماع چمند نماز شما انسان ناکیش بکا رسول اللہ رسول المسلمین و درین المسلمانان کی واسطون کے اسنار با وقت حسنہ و فلا مانچ کمند سنا علیكم ثم قال ما بعده وینا قناه ما اورے بلجاو <سؤال> صاحبین استاد سرون <سؤال> چاستاستن نگر جی دریف اسلام کے راہ کی ذکو پڑھنا و انی قد ریت ان زما ہماری سے ما تو معزز تا خبر کا جاننا روتے نے ہم سمجو تو سبھا دی رچکم سبھا دی نواب زواپس کو ہم احب منکم ان طیب بذلک فلا افتاجوا الناس کی ور کی بلاوزن کی بلامدار ائی طیب بازار کی ور کی دین ربی بلاوزن فل يقضوا لذکات و من حب يكون منكم على حج تجا دی و اساتن چنگ چھ پر سامان بلاوزن نو ور گئی اور سبحان اللہ ہوا پس کی کو کو تو کہ بلا وذنور کی پرچے نام وہ نہیں اب باتوں کی بلا وذنور کا ایواز اخری من بابا تایمز ورک اور قرار کہیں مار حاصل سی وا شیر جو کٹھک پکنے زمانے بلا وذنور کے حتانات یهو جو رگم گتا نتا گایوس داول مالپینا غنیمت جہانتی چہ منگتا اچھا حاضر کہ اللہ نے مدفنیاں پڑھن پائدم شار کی ذکر مار حاصل ہے محمد دا گایوس بے جدا فصدق الرساله يا مكاما ما باسي كنت سو کے بلاواذن واپس کے مدی میں کرتا کہ بلاواذن لو واپس ہے evam جہاں تم لگا کر ایذ کو ان گدی ہوئی وقارنا تقيت تبنا دار کے رسولان وٹھور خلق منغا بلا طيبنا کوئی چیز اور کو دغت بايا بلاواذن एव تن اپن یارب اللہ نا بہت ہی نارکدار کے اللہ ہوں ورتم کا دیتا دغا اس با بلاواذن وقار رسول اللہ صلی اللہ ان اعلی رضی ان تفصیل میں شروع ماتفتہ ہوتا ہے کہ ہم انکم فی ذالکاں اور اللہ علیہ وسلم اپنے کے لئے محکارے میں اپنے کے لئے چاہ جہزت نے اس ساتھوں نے پیدا پہ اور چاہ جہزت نے دیکھڑے یہ تفسیری حالات ماتمہ علمشہ فرج یہ ہے وہاں پس اکھر مناظر ہے کہ کم مناظر ہے یہاں دائی فہا این این او رفاہ کم اتاثم رکھنا میرانا سجرگا ہو گئی وہاں پس بک امن قدتہ ساتھوں نے شرہا ساتھوں نے شرہ ہ من س آاپنا اور باہیں میران سااس ررح س برنج کل خل پرمللاظم ت شو هر یو وفت دفل ع سجرا ک اواپن رائ ظرہ من کہ بپشي اوور کو پ وظینقدم مه پا ک سمیرانان دی تمرا جوو میابش عمارا او پا مرا ن نمی می سنا طباق کے پارائے د ٹولو بانے انہ قطہ یہ بہ چیزی طورولکششيصور کے می وزن ازو۔ باین دا وكلا راگیلا نگیو دی اشانو ولا می بیان کنیو دی فرات علماء مہربان تاک وکیلو کنده ہن سردرا جذل تسہ ورکیو بیان لکی جکہ مکہ اند مقام گل بیان کی بیان نکی جکہ مکہ تعالی ثمر سے ور رہی تا ما تار بنہ ورکی ہم تعالی ت벌 کو جائز ہے یہ کب سے چ ورکی دعویہ مزار معلوم ہے کہ ان ہم تعالی چ تقریباً مختلف ہو بانی طریقے سے مکی تیرا دریا سوا یوش کی دریس ہوا صدیرش کراروان دارنگی خود دریس ہوا فندوز درنس ہوا فندوز کی دریس ہوا فندوز دریس ہوا فندوز دریس ہوا فندوزا چاہاں دیگر مقامات کراروان دے بغیر و یزید بعضہ مرابادی و میبالا بکل ہم رجوع و باہد نیو دی مالا دارد علیم ترکی بلحاصہ مشکل دے آن اتباب نے بیرباہ و غیر نکہ مرفع جسمہ خبر کہ یا وغیرہ تا تنا زلو تنا یزیدو ذاذمیر راجیلہ را یزیدو باظمون کے زمیر راجیلہ غیر تا کو معنی تو جمع کہتے ہیں کہ باظمان نے فرمایا کہ لمبر کون ذہم میرے حدیث را نے کامل کرے تولو ان رجومن و بدل ذل کلہمنا ذرا ثوری حدیث را کامل ہے ذرا یوتن دینہ مربی کی لکھی رسل بھائی سے متا وقتو محاول متر جی دما دلش گلے سوچ متا انما فیہ کنم و متا والے وجدا وا اذاو رستد پمنا عمر نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجماج نبی نے ثبکارا فر حاضر جابر بن عبداللہ زین جابر قال مالک شفیع تاب رسول خال کو روانہ قبل سے اعلی جمان سپان وجد مستوا ان لوکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہجانو گزار مستمع متالقضا کرا کرے کرے دابن رے سے کرو سطرن صاحب جوار ہے یہ سات چھوک سٹار درگه اول تناب دو براسے خدمت در سرکار نے گئی قالات نے حماد درگاه با سے تو ما اور کف ضرب و و سجل و وی واه وی شال فقال من مقام مقام زلنے بيسا پر مقام چ مقام زل دے دا اوند قوم نے پتہ وقت ما چھول خن مقتس اوال شو دا او فلد او مقام دللنا اول دا قومنا وقالا بینی لیمان خس کرماتو قلت بلا خسو بزبانے ہوا لکھیا رسول اللہ سے واقعا قالا بل بیعیدی ہی اسے ناکھر خس کرمانے قالا فقط آم خسو قالا آخستو اوالنبیل السلام قلت آخستو مواقبت ضرورت نعزی لبانے او موکہ اسامن دبائیر نحت مختلف فیس قلت اربع جنری راہ مکی او خیتون لاغنے قلق سب و مقام کی بخاری نہاری نہار جائز نا. اب جاپی رضا ہوں شرط کرے تو علیہ ونیبی نے سمدھا کہ نفاظ کو معلوم دار شکے شرط منافی نبی اسنندے بہم جاہیز شاہ تم جاہیز داو جو محانہ ذکر کہی شوافیہ و احناف شنہاں بہم شاہیت باطل لے نظران ذکر کہی چدا ہو عاریت لقداد رگلے عاریتو افرانی زہرہو نور روات پر ازرالت کے او قضا ہاں نو شرط و لگا شرط و سلبل عقد جنو خارج ناقد نو مفسدے کی بابا تھا ونے پہلے کا تناظر سے جاری میرے معلوم مذاق کی ممدوح داد ور داد ہنے جتراے بھاو طلای بکا چتا لو بھی کہو نے داغے ساے بھی یا طلای ما چتا جس کولے دار دانیو اے جس کولے سالارے کنارے دی ان نبی قد تو فیا نے کنے مزکو واہ میں نہ توں نے بھی گئی حالات وانا کای ملا دوں چنے میں کاج واں جتی جربہ کار و خلا میں نهایت جربہ کاریدین اگری چیزا گئی تخلی لگے رکاندوی ان کو ان کو حادثات جتنی بھی تجربی بھی شیو باری ان کو جب کلکوالی تام کلکوی سختو تکلکوی خدا خلا میں نهایت جربہ کاریدین اگری داخلی لگے رکاندوی کا مبارک و انداء کر ساکر صحبہ برکت والا دیا دیا دیا کردی سا سری کار پرمہ قدید مدینہ جت سے ورکت کرد آو اتنا وقت لاغی تفسیر ادا کا قرض ادا فاتاہ اربعہ دنانی روزا کا بہو قراتن ترجمہ رباعی اور زاد و جنابت تو جید نبی سن بیان کرو کہ تیرا مطلب مطالب بداوہ کس مطالب زیادت تقالات یعنی کہ فقہ اعتبار مطلب ان جواب روزاد و قراتن قال جابر لا تو دا کہہ کہ مصبر رکھاؤ تو مصبرکات ددان سے ساتن نام سلمان علی متر لا تو فارقین نبی جدا کہ زمانہ غزادت نبی علیہ السلام کیم خیرات کہ راب نو کا با، مٹے جنگ جنگ ہر گیم چاوتا